اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار گزشتہ کئی ہفتوں سے کتاب العلم جو کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ الله کی تالیف ہے اس کتاب پہ درس چل رہا ہے آج سے کتاب کے معلف یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو علم لینے میں مدد ملتی ہے کون سی وہ خوبیاں ہیں جو اپنائی جائیں تو علم لینے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے چنانچہ کتاب کے مولف کہتے ہیں الفصل السانی السباب کہتے ہیں السباب کے وہ اسباب جنہیں اپنایا جائے تو حصول علم میں مدد ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں ہم چند ایک کا تذکرہ کریں گے پہلے نمبر پہ علم لینے میں جو چیز معاون ثابت ہوتی ہے وہ تکوا ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں تکوا کا مطلب کیا ہے جی اللہ سے ڈرتے رہنا گناہوں سے بچتے رہنا اللہ کے عذاب سے بچتے رہنے کی کوشش کرنا کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے پہلے بندوں کو جو گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آ رہے ہیں سب کو یہ وسیع کی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو اللہ نے کیا وسیعت کی کیا تاکید کی ڈرتے رہو چنانچہ اللہ تعالی سور کی ایک نمبر 131 میں فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی مسلمانوں سے پہلے किताब کتاب دی گئی تھی جی عیسائی موسا علیہ السلام یعنی کہ یہودی اور عیسائی یہودیوں اور عیسائیوں کو کتابیں دی گئی ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں یہ وسیعت کی تھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ اتق اللہ کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو وہ ان تک فروا اور اگر تم کافر ہو جاؤ تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے تمہارے کافر ہونے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اللہ تو مالک ہے آسمانوں کا زمینوں کا اور, اور ہر اس مخلوق کا جو زمین پہ ہے یا آسمانوں پہ ہے یا ان کے درمیان میں ہے تو اللہ کو کسی کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے وکان اللہ حمیدہ اللہ بے نیاز ہے تم اللہ کی تعریفیں کرو یا نہ کرو اللہ تعریفوں کا حقدار ہے اس کے لائق ہے وہیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے بھی اپنی امت کو یہی وسیعت کی ہے کیا وسیعت کی ہے تقوی. جی تکوا موضوع کیا ہے ہمارا تقوی. کتاب کی مولف بتانا چاہتے ہیں کہ تقوی اختیار کریں گے تو علم لینے میں آسانی ہوگی جو متقی پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی یہ تحقید کی ہے کہ مجھ سے درتے رہو تقویٰ اختیار کر لو اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہی مسئلہ کی تھی تناسی ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تلالوں کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجت الودا فقال اتقو ربکم وصلو خمسکم وصومو شہرکم وعدو زکاة اموالکم کو میں نے نبی علی اسلام کو سنا کہ آپ اپنے آخری حج کے خطبے میں فرما رہے تھے وہ حج جس کے بعد آپ فوت ہو گئے اس حج میں خطبہ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے اتق و ربکم اپنے رب سے ڈرتے رہو اپنے رب سے ڈرتے رہو وصلو و اور پانچ وقت کی نمازیں پڑھو کتنی نمازیں پڑھنی آمد... <سؤال> ہیں یعنی کہ ایک پڑھ لی دو چھوڑ دیں دو پڑھ لی تین چھوڑ دیں پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھتے رہو وسوم و اور ایک مہینے کے روزے رکھتے رہو کون سا مہینہ رمضان کا مہینہ ادو زکات تمہارے مال میں اگر زکات واجب ہو رہی ہو تو زکوٰۃ ادا کرتے رہو مرا کم اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو تج ہلو جنت ربکم. یہ کام تم کر لو اللہ تمہیں جنت میں داخلہ دے دے گا کتنے کام کہیں آپ نے سد اس حدیث میں پانچ اللہ آپ کو ذائقہ دے کون کون سے تکوا پانچ وقت کی نمازیں ایک مہینے کے روزے زکات ادا کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اپنے حکمرانوں کی کیا کرنا یہ وہ چیز ہے جو ہم نہیں مانتے روزے کی بات ہم مان لیتے ہیں نماز کی بات ہم مان لیتے ہیں لیکن جب اللہ کرسول یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حکمرانوں کی بات مانو یہ بات ہمیں ہزم نہیں ہوتی کیوں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہوشمالہ ہے ہمیں تو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جمہوریت اور یہ کہ حکمرانوں کے خلاف الم بغاوت بلند کرنا بہت بڑی بہادری ہے اور اس کام کے لیے سڑکوں پہ نکلا جائے گاڑیاں توڑی جائیں ٹائر جلائے جائیں سرکاری آفت جو ہیں ان میں توڑ پھوڑ کی جائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے یعنی کہ یہ افرا افراتفری حکومت کا نقصان کرنا جو کہ آپ کا اپنا نقصان ہے غریبوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دینے کیونکہ جس غریب آدمی کی گاڑی ہے کتنی مشکل سے اس نے دی, اس نے کا کیا قصور ہے تو یہ سڑکیں بند کر دینا یہ کام کرنا اس کو ہم بہادری ہی سمجھتے ہیں لیکن نبی علیہ کیا کہہ علی ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو اپنے حکمرانوں سے مراد یہاں پہ مسلمان حکمران ہیں تو جو بھی حکمران مسلمان ہے اس کی اطاعت کرتے رہو کیا آپ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ اس اس حکمران کی اطاعت کرو جو بالکل نبیوں کی طرح نیک اور پاک صاف ہو یہ شرط لگائی ہے آپ نے جی آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس حکمران کی بات مانیں گے جو اللہ کے رسول کی طرح ہو اللہ کے رسول کی طرح تو شاید کوئی نہ آئے تو نبی صاحب نے فرمایا اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا لاقات انفی الخالق کہ جہاں مخلوق میں سے کسی کی بات مانتے ہوئے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ خالق کی بات مانی جائے گی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کا ہر وہ آرڈر مانا جائے گا جو شریعت کے خلاف نہ ہو جو شریعت کے خلاف حکمران کہے شراب پیو تو کیا شراب پیئیں گے بالکل نہیں وہ کہے نماز نہ پڑھو ہم پڑھیں گے وہ کہے داری مون دو ہم نہیں مونیں گے لیکن اگر کوئی ایسا آرڈر دیتا ہے جو شریعت سے ٹکلاتا نہیں ہے تو وہ ہمیں ماننا ہوگا حکمران سو آرڈر دیتا ہے اس کے اسی آرڈر شریعت کے مخالف نہیں ہیں بیس آرڈر شریعت کے مخالف ہیں یہ اسی آرڈر ہمیں ماننا ہوں گے بیس آرڈر ماننے کی اجازت نہیں ہے مسئلہ واضح ہوا یہ سب کو نہیں ہوا شریعت نے یہ کہیں پہ بھی سبق نہیں سکھایا کہ جو ہی آپ کا حکمران ایک غلط آرڈر دے آپ جناب پسٹل لے کر میدان میں آ جائیں پولیس پہ حملے کریں فوج پہ حملے کریں شریعت نے یہ سبق نہیں دیا شریعت نے جیسے حکمرانوں کی اطاعت کا کہا ہے ایسے ہی شریعت نے کسی اور کی اطاعت کا بھی کہا ہے کس کی اطاعت کا یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں حکمرانوں کے علاوہ شریعت نے کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے جی اللہ کے رسول تو پکی بات ہے نا ان کے علاوہ ارال املی بن کو وہ تو حکمران ہو گیا آگے والدین اور اور والدین کے علاوہ کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے خامن کی اطاعت کا بیوی بی سے کہا گیا کس کی اطاعت کرے اولاد سے کہا گیا کن کی اطاعت کرے والدین کی تو شریعت نے جیسے حکمرانوں کی تعداد کا حکم دیا ایسے والدین کی تعداد کا حکم دیا ایسی خامن کی تعداد کا حکم دیا میری بات وجہ سے سنیے کہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اب ہمارے والد صاحب ہمیں سو آڈر دیتے ہیں ان میں سے ان کے دس آرڈر شریعت کے خلاف ہیں باقی جو آڈر ہیں شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو یہ باقی آرڈر ماننے ہیں کہ دس کی وجہ سے وہ بھی نہیں ماننے جی یا وہ بھی نہیں ماننے اور کیا دس غلط آڈر آئے تو انقلاب بپا کرنے والد صاحب کو گھر سے نکال دیں کیوں جی شریعت کے خلاف اس نے ایک آڈر دے دیا ہے کیوں جی ایسے والد کو گھر سے نکال دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے پھر پیاروں محبت سے سمجھائیں نرم آواز سے اخلاق سے سمجھائیں مان جائے الحمدللہ نہ مانے ہم نے والد صاحب کی اطاعت دیگر امور میں کرنی ہے ہاون بیوی بی کو آڈر دیتا ہے بیسو آڈر دیتا ہے سینکڑوں آڈر دیتا ہے اس کے ستر اسی نوے آڈر صحیح ہے باقی دس آڈر شریعت کے خلاف ہیں اب یہ بیوی کیا کرے گی بم دبا घर کرے گھر میں ہاں کھاون کو گھر سے نکال دے بچوں کو ساتھ لے کر کے ہم نے بغاوت کر دی ہے کیونکہ اس نے غلط آرڈر دیا ہے نہیں جو غلط آرڈر ہے وہ نہیں ماننے ان کے بارے میں خامن کو سمجھانا ہے باقی جو اس کے آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ ماننے ہیں یہ والد بچوں سے کہتا ہے کہ آپ لکڑی لے کر آئے آگ دلانی ہے یہ آرڈر ماننا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن جب والد یہ آرڈر دے کے بیٹا داڑھی منوا دو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی لیکن چونکہ اس اس نے کہا داری دو اس وجہ سے آپ کہیں کہ ہم لکڑی بھی نہیں لے کر آئیں گے یہ بات غلط ہے والا صاحب کہتے ہیں پانی لے کر کھانا لے کر آؤ کھانا لایا جائے گا بالکل لایا جائے گا تو جو غلط آرڈر ہے وہ نہیں مانا جائے گا جو آرڈر شریعت کے مخالف نہیں ہے وہ مانے جائیں گے میرے بھائیو یہی صورتحال حکمرانوں کی ہے وہ آپ کو کئی آرڈر دیتے ہیں جو غلط آرڈر ہے وہ نہ مانے اور جو ان کے آرڈر شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں وہ مانے جائیں گے یہ نبی علی اصلاط کا حکم ہے بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے حکمران کی بات سنو اور مانو چاہے تمہاری پشت پہ تمہاری کمر پہ کوڑے مارے جائیں تمہارے مال پہ قبضہ کر لیا جائے تب بھی اس کی بات مانو اس کا مطلب یہ کہ حکمران اچھا حکمران نہیں ہے ظالم ہے مال لوٹ رہا ہے کوڑے مار رہا ہے پھر بھی شریف کہتی ہے آپ اس کی بات مانی آپ پہ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن اگر آپ اس وجہ سے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے اپنے صوبے کو باہر نکال لیں اپنی برادری کو باہر نکال لیں کہ الم بغاوت ہم نے بلند کرنا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا پورے مسلمان ملک کو ہوگا کافر اس پہ راضی ہوں گے تو یہ افرا تفریح یہ اپنے حکمرانوں کے خلاف لڑنا اور حکمرانوں کا عوام سے لڑنا شریعت میں یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے شریعت میں سب حکمران کے ساتھی ہی ہیں شریعت میں سب کیا ہے اجی صاحب سے پوچھیں کیا ہے بھلا؟ بڑی اہم بات ہے صاحب شریعت میں سب کیا ہے حکمران کے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کا وجود اسلام میں نہیں ہے ہزب اختلاف کا وجود اسلام میں نہیں ہے سب حکمران کے ساتھی ہیں اور جہاں پہ حکمران غلط آرڈر دے گا وہاں پہ کوئی بھی نہیں مانے گا لیکن جو دیگر آرڈر ہے وہ سب نے ماننے ہیں جو دیگر آرڈر ہے وہ کس نے ماننے ہیں سب نے ماننے ہیں یہ نبی علی اسلام کی بار بار تاکی تھی اور اس حدیث میں بھی آپ نے اسی کی تاکید کی ہے تو میرے بھائیوں حکمرانوں کو اور پبلک کو ایک ہونا چاہیے کافر یہ سمجھے کہ یہ سب لوگ ایک ہیں ہمارے خلاف متحد ہیں لیکن ہم نے عام طور پہ اپنے ممالک میں یہ صورت حال پیدا کر رکھی ہے کہ حکمرانوں دوسرے ممالک کو کافروں کو پیغام ملتا رہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہماری پبلک حکومت پہ راضی نہیں ہے حکومت پبلک پہ راضی نہیں ہے اور کافروں کو پیغام ملتا رہتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں تو شریعت میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو اس حدیث میں بھی آپ نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو پانی ٹائم کی نمازیں پڑھتے رہو رمضان کے روزے رکھتے رہو زکات ادا کرتے رہو اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے وکان صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جب نبی علیہ السلاط والسلام کسی جنگی مہم کے لیے کسی امیر کو بیٹھے تو آپ اسے وسیعت کرتے ہیں. کس کو وسیعت کرتے امیر کو کمانڈر کو کیا وسیعت کرتے کہ بھتکو اللہ ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا تو ایک فوج لے کر جا رہا ہے ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہے اور اتنے دن تو مجھ سے دور رہے گا سارے سفر میں تجھے کئی مشکلات پیش آئیں گی کئی فیصلے کرنا پڑیں گے ہر فیصلہ کرتے ہوئے رب سے ڈرتے رہنا یعنی کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس میں رب کی ناراضگی ہو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں رب کی ناراضگی ہو اور ساتھ ہی وسیعت کرتے کہ جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا ولم خطیم و مکاتبات عِنْدَ <الْوَفَى> کہ سلف صالحین ہمیشہ سے اپنے خطبے میں لوگوں کو وصیت کرتے رہے ہیں کس چیز کی مجھے تو لگتا ہے آپ ساری نیند پوری کر رہے ہیں تکوا کی سلف صالحین جب خطبہ دیتے تھے خطبے میں لوگوں کو کیا تقید کرتے تھے تکوا کی کلّا سے ڈرتے رہو وہ جب ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے حق میں بھی دوسرے کو یہ وسیعت کر رہے ہوتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا وسایا ہوں اور فوت ہوتے وقت کیا وسیعت کرتے تھے ہاں جی دن سے بہنوں کو زمین میں حصہ نہیں دینا یہ کہتے تھے ہاں جی اپنی اولاد کو یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے رب ناراض ہو جائے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی ہو اللہ تمہیں اپنے عذاب میں ڈال دیں تو صرف صالحین خطبے میں اپنے خطوط میں فوت ہوتے وقت وسیعت جب کرتے تھے تب بھی یہ اولاد کو کہہ کے جاتے تھے اللہ سے ڈرتے رہنا تو جی ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا وسیعت کرنے کا مرنے سے پہلے تو یہ وسیعت کریں گے یا یہیں ہے اس سے رشتہ لے لینا اس کو دے دینا اور یہ دکان اس کو دے دینا یہ اس کو لے لینا دنیا گرد گرد گھومتے رہتے ہیں سرب صالحین مرنے سے پہلے اولاد سے کہا کرتے تھے کہ میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا عمر بن خطاب عبداللہ اما بعد فا انی کا تھامر ابو الحتاب کا بتکول جناب عمر فاروق ہمارے خلیفہ ہے خلیفہ نمبر دو اپنے بیٹے کو وسیعت لکھ رہی ہیں کہتے ہیں کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں بے تکول اللہ سے ڈرتے رہنا مرتقی بن کر رہنا فعن نہ ہو وقا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا وہ من اقردوں جو اللہ کو قرض دے گا اللہ اسے اس قرض پہ جزا ضرور دے گا بدلہ ضرور دے گا کیوں جو اللہ قرض لیتا ہے ہاں کیا مطلب اللہ کو قرض دینے کا صدقہ کا خیرات کرنا فقیروں کو دینا مسکینوں کو دینا یا آپ یوں سمجھے کہ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں اور اللہ قرضہ واپس کرنے والا ہے جناب علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو وسیعت کی فقال اوسی کبھی تکو اللہ میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ دلقاہی وہ اللہ جس سے تم بھاگ نہیں سکتے ایک دن اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے اس سے ملاقات ہونی ہے ولا منتہا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے واہ دنیا ولاخلا یہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے اس اللہ سے ڈرتے رہنا یہ کون وسیعت کر رہے ہیں توجہ جی صاحب کون کر رہے ہیں کون نبی جناب علی وسیعت کر رہے ہیں کسی آدمی کو اچھا کس چیز کی وسیعت کر رہے ہیں تکوا کی موزوں والا کیا تکوا دیکھیے نبی علیم بھی کہکوا صحابہ کلام بھی کہ رہے تکوا وکد السال ایک مسلمان بائی دوسرے مسلمان بھائی کو لکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ام آباد کا تکو اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا فی سریرتک وہ فی علانیتک وہ اللہ جو خلوت میں تمہارا راج دان ہے آپ کمرے میں تنہا ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا موبائل آپ کے پاس ہے گندی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گندی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں گانے آپ سن رہے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ نہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں نہ بھائی دیکھ رہے ہیں نہ دوستوں کو پتا ہے نہیں اللہ رب العزت آپ کا رازدان ہے اس اللہ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے راز میں شریک ہے وہ لقیب کا فی اعلان کا جب آپ لوگوں کے سامنے کو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں جو کچھ کمرے کے اندر کرتا ہوں وہی باہر کرتا ہوں اور یہاں گناہ کر رہے ہیں یاد رکھیے اللہ آپ پہ نگان ہے اللہ دیکھ رہا اللہ حساب لینے والا ہے فج علی اللہ ممبالی کا ہر وقت اللہ تبار کو تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھو رات کا ٹائم ہو تب بھی دن کا ٹائم ہو تب بھی و خف اللہ بے قدر قرب ہی من کا ہی اللہ سے اتنے ڈرو جتنا اللہ تمہارے قریب ہے اللہ کتنا قریب ہے جی اللہ اوپر ہونے کے باوجود ذاتی طور پہ اللہ کہاں پہ ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر ارے سے اوپر اوپر ہونے کے باوجود کنٹرول کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے اللہ بہت قریب ہیں اور ہر ایک پہ قادر ہیں کبھی آئی نہیں یاد رکھو تم اللہ کی نگاہوں میں ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتے لکھ دن سلطان ہی الا سلطان ہی اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ کر کسی اور کی سلطنت میں چلے جاؤ اور یہ کہو کہ یہاں پہ مجھے اللہ نہیں پکڑ سکتا کہتے ہیں ولا میں ملک کے الا ملک غیر ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہ سے نکل کر کسی اور کی بادشاہ میں چلے جاؤ دنیا میں یہ ہوتا ہے نا ایک ملک سے بھاگا ہوا دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے لیکن اللہ سے باغا ہوا کہیں پناہ نہیں لے سکتا جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور جس کو اللہ بچانے پہ آئے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا کہتے ہیں یہ جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو وسیع کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے اللہ سے خوب ڈرتے رہو اور اس کے بعد آخر میں سلام کہتے ہیں تو یہ اب تک ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی تھی تھکوا کے بارے میں کتاب کے مولب کہتے ہیں تقوا کی وسیعت اللہ نے کی اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کلام نے کی سلف صالحین نے کی یہ تقویٰ کس بلا کا نام ہے کہتے ہیں اَن يجعل العبد بینه يخافه تقیه منه تقویٰ عربی لغت میں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اور اس چیز کے درمیان جس کا ڈر ہے کوئی آل قائم کر لے آپ شیر سے ڈرتے ہیں تو شیر اور اپنے درمیان آپ نے جنگلہ رکھ لیا تو یہ جنگلا کیا ہے یہ تکوا ہے عربی لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں مَنْ مِنْ مِنْ اور جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے رب کے معاملے میں تکوا اختیار کرتا ہے وہ تکوا کیا ہے کہ انسان اپنے درمیان اور وہ اللہ جس سے ڈر ہے اس کے غضب کا ڈر ہے اس کے غصے کا ڈر ہے آپ اپنے اللہ کے درمیان کوئی آڑ کیم کر لیں جو آڑ آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لے کس سے بچا لے اللہ کے غضب سے بچا لے اللہ کی ناراضگی سے بچا لے وہ آڑ کیا ہو سکتی ہے کہتے ہیں وہ آڑ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور گناہوں سے بچیں اطاعت والے کام کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ تکوا ہے یہ وہ آڑ ہے جو آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے گی اور شراب نہ پینا سود نہ لینا قتل نہ کرنا یہ گناہوں سے بچ کر رہنا یہ وہ آڑ ہے جو آپ کو اللہ کے غذب سے محفوظ رکھے گی کہتے ہیں واہم اللہ تکوا تک تعین بالبل فی القال بالر تقوا تکوا و تال کر وا سار و تکوا ترکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن پاک میں اور احادیث میں تکوا کے ساتھ ایک اور لفظ بھی جڑا ہوا آتا ہے وہ کیا ہے تکوا اور بر کیا آتا ہے لکھا ہوا تکوا اور بر تو کہتے ہیں جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں تو پھر تکوا سے کیا مراد ہے اور بر سے کیا مراد ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں پھر بر سے مراد ہے نیکی کے کام کرنا بر سے مراد کیا ہے اور تکوا سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہنا جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں کون کون سے راج صاحب بر تو بر کا مطلب کیا ہوگا نیکی کے کام کرنا نماز پڑھنا رودے رکھنا تلاوت کرنا ذکر کرنا ساتے بولنا یہ ہوگا بر اور تکوا کیا ہوگا گناؤں سے دور رہنا شراب سے دور رہنا جمے سے دور رہنا سو سے دور رہنا قتل سے دور رہنا تمتوں سے دور رہنا تو یہ پھر دونوں میں فرق ہوگا جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں اور جب کہیں پہ اکیلا لفظ تکوا آئے بر ساتھ نہ ہو پھر تکوا کا معنی ہے نیکی کے کام کرنا اور برائی سے دور رہنا پھر تکوا کے دونوں معنی ہے یہ کون سا بھائی مجھے بتائے گا یہ جو ابھی سب کا ہم نے لیا ہے بر اور تکوا والا جی گنا سے بچنا ہے یہ جب دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں ہاں پھر تکوا میں بیر کا منع بھی ہے تکوا کا منع بھی ہے اللہ آپ کو ضائع خیر نہیں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے کتاب کے مولم کہتے ہیں سالت اس کی وزاحت کر چکا ہوں وک ذکر اللہ کتاب ہی اللہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے متقین کے لیے والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے هم الجنہ اہل تکواہ ہی اہل جنتیں جلن اللہ علوم شیخ کہتے ہیں کتاب کے مولب کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو متقین میں سے بنائے ولیدار کی عجیب علیہ اس لیے انسان پہ واضح ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے امتسال علیہ عمل ہی اللہ کے عادل مانتا رہے وہ طلب اللہ سے ثواب کی امید رکھے وہ نجات ہی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی امید رکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یادین ایمان والو ان تک اللہ اگر تم متقی بن جاؤ تکوا والے بن جاؤ یجعل اللہ تم فرقانا اللہ تمہیں نور بصیرت دے گا اللہ تمہیں نور تمیز دے گا اللہ تمہیں قوت تمیز دے گا فرقانا اللہ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا کیا صلاحیت دے گا عام طور پہ یہ مسئلہ بنا ہوا آپ کہتے ہیں یہ مولوی بھی کہتا ہے میں آخ پہ ہوں وہ بھی مولوی کہتا ہے میں آخ میں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کہہ کہ متقی بن جاؤ فرق کرنے کی صلاحیت میں دوں گا پھر اللہ آپ کو صلاحیت دے گا جسے پتا چلے گا حق کی در ہے باطل کی در ہے سچ کی در ہے جھوٹ کی در ہے اور نقصان دہ چیز کون سی ہے فائدہ مند چیز کون سی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ صلاحیت مل جائے تو کیا کریں متکی بن جائیں یہ بھی سارا دن گناہ کرتے رہے سود کھاتے رہے قتل و غال کرتے رہے گالیاں دیتے رہے شراب پیتے رہے جوا کھیلتے رہے بدکاری کرتے رہے حرام کام کرتے رہے پھر کہیں جی مولوی بتاتے تو بہت کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اللہ نے آپ کو صلاحیت نہیں دی کیوں کیونکہ آپ گناہوں سے دور ہی نہیں رہتے یہ تو سارے مولوی کہتے ہیں نا کہ سود نہ لو کیوں جی شراب نہ پیو بدکاری نہ کرو اس میں کوئی اختلاف ہے یہ کام آپ کر لیں پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے صلاحیت دے حق اور باطل کو پہچاننے کی مجھے صلاحیت دے جسے پتا چلے کون سے لوگ حق پہ ہیں کون سے غلط ہے اللہ یہ صلاحیت دے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو اگر تم متقی بن جاؤ اللہ تمہیں فرقان دے گا یعنی حق و باطل میں پہچان کرنے کی صلاحیت دے گا وَيُكفر عنكم اور تمہارے گناہ مٹا ڈالے گا یق الم تمہارے گنام معاف کر دے گا وہ اللہ بڑے فضل والا ہے تو یہ تکوا کے فوائد ہیں متقی بننے کے فائدے ہیں اس عید کی مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں آئندہ درس میں ہوگی اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں سوال ماشاء کافی زیادہ ہیں